اعوذ من بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الرحمٰن الرّی اب المرسلین امام المۃ خوت منبین سید نب محمد علیہ وََ اصحاب اضمعین طاہا جو ہے اس کی ایک بڑی چھوٹی سی وہ سورہ ہے اور اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے نزول کے اسباب بیان کیے ہیں اور اس مضمون سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بطور نصیحت بطور ہدایت اللہ نے نازل فرمایا ہے اور یہ کسی بھی لحاظ سے بوجھ نہیں ہے اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے وہ ہر بات کو جان لیتا ہے چاہے وہ زہری ہو چاہے وہ سرری ہو چاہے وہ زبان سے باقاعدہ کہی گئی ہو چاہے وہ دل میں سوچی گئی ہو وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کے جو اسماں ہیں ان کو ہم اسما الحسنہ کہتے ہیں اسما الحسنہ کیونکہ وہ انتہائی حسین صفات ہیں اور انتہائی جمیل صفات ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی توحید کا ذکر کر لیا تو اس کے بعد عبادت کا ذکر کا اور نماز کا ذکر ہو گیا حکم دیا گیا یہاں پہ ایک چیز سمجھ لی جائے کہ یہ جو نماز ہے یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہر نبی کی امت کو نماز دی گئی تھی اسی طرح روزے ہر امت کی ہر امت کو ہر نبی کی امت کو روزے دیے گئے تھے ہمارے کئی ایسی روایات ایسی احادیث ایسی باتیں ایسے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ جب ہم ان کو سنتے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے صرف ہمارے پاس ہی ہیں اور ہم سے پہلے کبھی نہیں تھے ایسا درست نہیں سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ذکر کا حکم دیا اور نماز کو قائم کرنے کا ذکر کیا پھر قرآن مجید میں اللہ نے قیامت کی حقانیت کو بیان کیا قیامت کا بیان ہوا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام سے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سے ان کو ہدایت کی کہ دلائل کی روشنی میں جو دعویٰ ہے اور جو دعوت ہے اس کو پہنچایا جائے اور ذکر میں سستی نہ کی جائے پھر فرون کے ساتھ جو مکالمہ چلا جو تفصیل چلی اب جیسے فرون نے حضرت موسا علیہ السلام سے یہ کہا کہ کیا تو اس لیے آیا ہے ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے نکال دے یہ یہاں پہ ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء پہ جادو کا الزام لگایا گیا اور پھر نے بھی یہی کیا حضرت موسا علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ یہ کوئی بہت بڑے جادوگرست اور پھر ایک فوج اس نے جادوگروں کی بلائی حضرت موسا علیہ السلام سے مقابلے کے اور وہ واقعہ ہم آپ سب واقف ہیں کہ جب جو جادوگر آئے انہوں نے اپنی لاٹیاں پھینکی اور وہ لاٹیاں جہاں وہ سانپ بن کر ہلنی لگ گئی تو تب حضرت موسا علیہ السلام نے اپنا آسا زمین پر پھینکا تو وہ بھی ایک بڑا ساسدہ بنا ایک سانپ بنا اور اس نے ان سب سانپوں کو نگل لیا فیرون نے اس کو بھی جادو سے ہی تعبیر کیا جبکہ جو جادوگر تھے ان کو معاملہ سمجھ میں آ گیا ان کو پتا چل گیا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے یہ تو سچائی کا معاملہ ہے یہ تو حق کا معاملہ ہے وہ تمام کے تمام جادوگر جو ہیں وہ ایمان لیا اس بات پہ فرون کو شدید غصہ آیا اور یہ کہنے لگا وہ کہ ان جادوگروں نے اس کی اجازت کے بغیر حق کیوں قبول کیا اب یہ جو فرون تھا یہ اور اس جیسے جتنے حکمران کبھی گزرے ہیں یا اگر آج بھی کبھی آتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عوام کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں اس نے ان جادوگروں کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا اور اس نے غصہ کیا کہ میری اجازت کے بغیر تو مسلمان کیسے ہو گئے اور پھر ان کو قتل کی دھمکی دی مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور مختلف روایات کو بھی شامل کریں قرآن مجید کو بھی شامل کریں اسرائیلیات کو بھی شامل کریں طورات انجیل زبور کو بھی ثابت شامل کریں تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے ایک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ان سب کے ایک ہاتھ ایک پاؤں کٹوا کر ان کو مسلوب کر دیا گیا تمام جادوگر اور ایک جگہ روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ روایات صرف مستند حدیث کی ہم بات نہیں کر رہے اس میں اسرائیلیت کو شامل کر کے ہم بات کر رہے ہیں تورات اور زبور وغیرہ کو شامل کر کے بات کر رہے ہیں کہ ان کو مسلوب کیا گیا ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی یعنی ہزاروں جادوگر تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جب اس کو قتل کی دھمکی بھی دی تو وہ ثابت کدم رہے اور انہوں نے اپنا ہاتھ کٹوانا منظور کیا اپنا ایک پاؤں کٹوانا منظور کیا اور مسلوب ہو جانا جو ہے منظور کیا مسلوب کیسے ہوتے ہیں آج ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ایک سلیب بنائی جاتی ہے سلیب پہ بندے کو لٹایا جاتا ہے اس کے بعد بڑے بڑے لوہے کے کھونٹے لیے جاتے ہیں اور کچھ روایات کے مطابق ہتھیلیوں کے ذریعے اس کو انسان کو اس صلیب کے ساتھ جو ہے وہ گاڑ دیا جاتا ہے کچھ کے نزدیک وہ کلائیوں میں سے گاڑا جاتا ہے اسی طرح پاؤں سے گاڑا جاتا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ کتنی شدید اذیت ہوتی ہوگی اور پھر اس حالت میں جان انسان کی بہت آہستہ سے نکلتی ہے کہا جاتا ہے کہ کئی بار تو کچھ لوگ جو زیادہ سخت جان ہو کئی کئی ازیت میں لٹکے رہتے ہیں اور یہ وہ جادوگر تھے جب ایمان کی قوت ان کو حاصل ہوئی تو انہوں نے ہنسی خوشی صلیب پہ چڑھ جانا گوارا کر لیا منظور کر لیا کہ یہاں تو تم ہمیں تھوڑی سی عذیت دو گے تکلیف دو گے لیکن وہاں پہ جو ہمیں ہمارا رب پتا کرے گا وہ بہت عظیم ہے وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے اور عقیدے اور عمل کا تزکیہ جو لوگ حاصل کر لیتے ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کی بشارت دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی اذیتیں برداشت کی اپنے رب کی محبت کے اندر اپنے نبی کا ایمان قبول کرتے ہوئے اس کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے اور اس پہ ایمان لاتے ہوئے یقینا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اعلیٰ ترین مقامات سے نوازا پوکھا اس کے بعد فرعون کا اور اس کی فوجوں کے غرق ہونے کا بھی ذکر ہے اس سے بھی ہم آپ سب لوگ ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کس طریقے سے اس نے اب اس پہ ایک بحث ہے کہ وہ دریا تھا یا سمندر تھا کوئی کہتا فلاں دریا تھا کوئی کہتا فلاں سمندر تھا اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ ایک عظیم دیا کہ جس کے اندر چاہے وہ دریا تھا چاہے وہ اس سمندر تھا اس کے اندر سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کے ساتھ اس راستے پہ چلتے ہوئے دریا یا سمندر پار کر گئے اور پیچھے سے فرون بھی جب اس راستے پہ آیا تو اپنے لشکر کے ساتھ وہ اس میں تباہو برباد ہو گیا کہاں تک سچ ہے ہم نہیں جانتے مگر کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل کو شاید چند دہائیاں قبل شاید کہ اسی فرون کی لاش کہیں ملی تھی اور وہ آج مصر کے کسی اجائب خانے میں موجود ہے اور جب وہ لاش ملی ہے اور اس کو انہوں نے جب جو سائنسدان ہیں سارے انہوں نے دیکھا ہے تو ان کو معلوم ہوا ہے کہ اس کے اندر نمک کی اس کے جسم کے ساتھ اور اندر بہت زیادہ مقدار ہے اس سے ہمیں یہ بھی گمان حاصل ہوتا ہے کہ شاید پھر وہ دریا نہیں ہوگا شاید وہ سمندر ہی ہوگا تبھی اس کے جسم کے اندر اتنا نمک شامل ہے کیونکہ ہم آپ جانتے ہیں کہ دریاؤں میں اس طرح سے نمک نہیں ہوا کرتا ایک عجیب بات دیکھیے ہم بچپن میں یاد ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھتے تھے تو ایک سامری جادوگر کا تذکرہ ہوتا تھا اس کی بڑے قصے ہیں کہ سامری جادوگر نے یہ جادو کیا سامری جادوگر نے وہ کیا یہ سامری جو تھا حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ جب ساری قوم باہر نکلی تو ان کے بیچ میں یہ سامری موجود تھا جو اصل سامری ہے باقی تو کس سے کہانیاں بچوں کے لیے بنا دیے گئے جادوگر گھروں کے اور جنوں کے اور دیو کے اور پریوں کے اور نہ جانے کیا کیا لیکن یہ سامری ایک اصل انسان تھا اور یہ حضرت موسا علیہ السلام کے جو امت وہاں سے بچ کے فرون سے نکلی تو اس کے اندر یہ شامل تھا ہمیں پھر وہی بات ہے کہ ہر طرح کی روایات اگر شامل کریں اس میں قرآن مجید احادیث مبارکہ جو ضعیف احادیث ہیں وہ بھی اور اسرائیلیات بھی اگر شامل کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام جب موسا علیہ السلام سے ملنے آتے ہیں اور اگر وہ گھوڑے پہ تشریف لا رہے ہیں تو گھوڑا زمین پہ جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں پر صحرا میں اچانک تھوڑی سی گھاس اگ جاتی ہے یعنی زندگی کی نشانی اس نے کیا کیا کہ جب حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ ہم آپ واقف ہیں کہ جب وہ کلام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور وہ جنگل کی طرف آگ لینے گئے اور وہاں پہ ان کو وقت گزر گیا آپ نے روزے رکھے پھر جس دن اللہ سے کلام ہونا تھا منہ کی بدبو کی وجہ سے آپ نے وہاں پہ خوشبودار جو ہے وہ گھاس جڑی بوٹی جو ہے چبار ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دس دن مزید روزے رکھنے کا کہا کہ جو منہ سے روزے دار کے آنے والی بدبو ہے وہ تو مجھے تمام خوشبو خوشبوں سے زیادہ جو ہے وہ پسند ہے آپ نے پھر دس دن روزے رکھے اتنا وقت جب وہ غائب رہے تو پیچھے قوم جو ہے اس کو اس سامری نے گمراہ کیا اس نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو ہر ایک کے خدا ہے جو نظر آتے ہیں ہمارا خدا ہے ہمیں نظر نہیں آتا اللہ۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو جس جس کے پاس سونا ہے وہ سونا چاندی لے آؤ اس کو پگلا کر اس بچڑا بنایا گائے کا بچہ اور پھر اس نے وہ جگہ اس نے تک رکھی تھی جہاں جہاں تھوڑی تھوڑی گھاس ہو گئی تھی جہاں پہ جبریل امین کے گھوڑے کے پاؤں پڑے تھے اور گھاس ہو گئی تھی اس نے وہ گھاس وہاں سے اکٹھی کی اور وہ بچڑے کے منہ میں ڈال دی اور بچڑے کے اندر سے باقاعدہ کسی جاندار کی طرح آوازیں آنے لگی اور تب اس نے سب کو گمراہ کیا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا خدا تخر اللہ دیکھو یہ سونے چاندی کا بنا ہوا ایک مجسمہ ہے لیکن یہ آوازیں نکالتا ہے یہ ہے تمہارا خدا تخفر اللہ اور ایک بڑی خلقت ان کی امت کی جو ہے وہ اس کے جھانسے میں آ گئی اور اس نے کیا کیا کہ اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو بذات خود بھی ایک نبی ہیں لیکن ظاہر ہے شریعت موسا کی ہے ہارون جو ہے اپنے بھائی کی شریعت پر چلنے والے نبی ہے تو جب حضرت موسا واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں امت میں کیا ہو رہا ہے تو آپ نے حضرت ہارون کی کہا جاتا ہے کہ داڑھی پکڑ لی اور کھینچا کہ یہ تمہاری موجودگی میں یہ ہوتے ہوئے ہو کیسے گیا کہ لوگ اتنے بڑے شرک پہ آمادہ ہو گئے کہ انہوں نے ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تو آپ نے اپنا عذر بیان کیا جس کو حضرت موسا نے قبول کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی سزا دی ان کو کہ جو آج کل کے زمانے کے حساب سے جو ذرا تھوڑا سا کھلے دل و دماغ کے ہمارے مسلمان بھائی اور بہن ہیں ان کو ہزم نہیں ہوتی اللہ نے کہا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے اس بچڑے کو اپنا خدا مانا اور اس کی پوجا کرنی شروع کی جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے ایسا نہیں کیا انہی کی ہاتھوں ان کو سزائے موت دی جائے گی نہ جانے کتنے بھائیوں کو اپنے بھائی مارنے وہاں پہ مارے انہوں نے کتنے باپ نے اپنے بچے مارے کتنے بچوں نے اپنے باپ مارے یا ماں مارے یا بہنیں ماری یہ اللہ کی دی ہوئی سزا تھی کہ ان لوگوں نے توحید کو چھوڑ کر مجسمے کو اپنایا تو اس نے دھوکا جو دیا کہ یہ جو ہے یہ تو خدا یہی ہے اور یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ استغفر اللہ موسا کا خدا بھی ایک بڑا حضرت ہارون نے بھی سمجھایا لیکن ایسا نہیں ہے نہیں وہ اس کے بعد سورا تاہ میں لت بارک و نے قیامت کے کچھ احوال بیان کیے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ قرآن کو نازل کرنے والی جو ہستی ہے جو اللہ ہے وہ برحق ہے وہی بادشاہ ہے اور وہی سب سے بلند و برتر ہے اب ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ بہت سے الفاظ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ایسے آتے ہیں کہ جن کا مفہوم ہم بالکل اردو والے الفاظ کا لے لیتے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ آیا اس کا مطلب بلند ہے بلند کا تو یہ مطلب ہے برتر کا تو یہ مطلب ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور بنیادی عقائد ہمارے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اس کو دیکھتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم مطلب لے رہے ہیں وہ مطلب نہیں ہے پھر بڑا واضح بیان فرما دیا جزا اور سزا کی وضاحت ہو گئی کہ ابلیس جو ہے وہ بنی آدم کا دشمن ہے وہ فرونوں کا دوست ہے ہر نبی ہر رسول علیہ السلام ان کی تعلیمات میں رکاوٹ یہی ابلیس ہے قرآن سے دور کرنے کی رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو لوگ قرآن کی دعوت سے اعراض کریں گے ان کے لیے دنیا میں معیشت کی تنگی بھی ہوگی اور آخرت کا عذاب بھی ہوگا اور انہیں روز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک سورہ کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ ایک مسلمان پر معیشت کی تنگی کب آتی ہے جب وہ اللہ کے کلام کے پیغام سے پیچھے ہٹتا ہے آپ کہیں گے نہیں جناب یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے اللہ کا نظام جب یہاں پہ کام کرتا ہے تو اللہ کا نظام اسی طرح کام کرتا ہے کہ اسباب کے ذریعے ہوتا ہے اللہ نے اگر عذاب دینا ہے تاریخ اٹھائیے پہلے جو عذاب آتے تھے کیسے آتے تھے طوفان آ گیا بارش ہو گئی پتھروں کی برسات ہو گئی آگ برسی زمین پلٹ دی گئی زلزلے آ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی اس دنیا میں بعد اس طرح کے عذاب اب نہیں آتے اب عذاب اس طرح کے آتے ہیں پوری کی پوری امت کے اندر بیماری پھیل جائے پوری کی پوری امت کا ایک بڑا حصہ غیر مسلم قوموں کا معاشی طور پہ غلام بن جائے یہ عذاب اب آتے ہیں اور آپ ہم جتنا مرضی کہیں کہ یہ عذاب تو اس لیے آیا ہے جناب اور اس لیے آیا ہے فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے وہ کر دیا اللہ کہتا ہے کہ یہ عذاب اس لیے آتا ہے کہ جب ہم مسلمان اللہ کی کتاب کو چھوڑتے ہیں تو یہ عذاب آتا ہے یہ باقی سب اسباب ہیں پھر اس کے علاوہ خاص طور پہ مزم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو صبر کی تلقین کی گئی نماز کی تلقین گئی کی گئی روشن مستقبل کی بشارت دی گئی اور کہا گیا کہ مشرقین مکہ جو ہیں ان کے رویوں کے خلاف آپ صبر اختیار کریں اور نماز پڑھیں اور قرآن مجید میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حادیث مبارک سے بھی ثابت ہوتا ہے مشکلات کے اندر صبر اور نماز سے کام لینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو یہ وتیرا ہمارا غلط ہے کہ ہم ایک طرف تو ہر قسم کا شیطانی کام کرتے رہیں اور دوسری طرف اپنے مسائل کے حل کے لیے وظیفے ڈھونڈتے رہیں کریں وظیفہ اس کے خلاف نہیں ہے ہم سے خود لوگ مشورہ کرتے ہیں ہم بھی وظیفہ دے دیتے ہیں کہ آپ یہ تصویر پڑھیں لیکن بات یہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کسی کتاب میں ہم نے پڑھی تھی یاد نہیں کس کہ نے کہا غالباً شہاب نے لکھا ہے اگر صحیح یاد ہے انہیں کہا جی ہم وظیف چی بن گئے ہیں لیکن جس طرح گاڑی کے اندر پیٹرول نہ ڈلواؤ تو گاڑی نہیں چلتی اسی طریقے سے جب اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو وظیف جی کا وظیفہ بھی نہیں چلتا وہ چند ایک کو ہو جاتا ہوگا ٹھیک ہے اللہ چاہے تو اللہ چاہے تو ایک مشرک کو بھی دب نواز دیتا ہے اللہ چاہے تو ایک ہندو کو جو بدھ کے آگے سجدہ کر رہا اس کو بھی دے دیتا ہے بےیاز ہے اس کو کوئی کام کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے کوئی منطق نہیں چاہیے کوئی لاجک نہیں چاہیے وہ مالکوں کا مالک ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے خالقوں کا خالق ہے یہ جو چھوٹے موٹے خالق ہمارے مسجد پھرتے ہیں ان کا بھی خالق ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے دنیا ذہن میں رکھے دنیا ہمیں برتنے کے لیے دی گئی ہے اپنانے کے لیے نہیں دی گئی اگر اللہ نے آپ کو نوازا اچھے طریقے سے زندگی گزارے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن اس کو دل میں جگانا دے دل اپنے رب کے لیے اور رب سے محبت کرنے والوں کے لیے اور ان محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والوں کے لیے دل صرف ان کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے یہ دنیا کی زینت جو ہے خاص طور پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس زینت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور پھر آخر میں تسلی دے دی گئی ساتھ میں دھمکی بھی دے دی گئی تسلی دے دی مومنین کے لیے تسلی ہے جو تسلیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں وہ آپ کی ساری امت کے اندر جتنے فرما بردار ہیں سب کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ دھمکی بھی دے دی گئی کہ ہر شخص انتظار کر رہا ہے مجھے سے فرمایا کہ آپ بھی انتظار کریں بہت جلد پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اور سیرات مستقیم پہ چلنے والے نمایاں ہوتے چلے جائیں گے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے کبھی کبھی ریا بھی آتی ہے اور ہزاروں قسم کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمیں مستند روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ کچھ ہوتا ہے ان کا چہرہ دیکھ کے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کچھ ہے ہاں کبھی کبھی کسی شیطان پرست کے چہرے پہ بھی کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے آخر کو امتحان بھی تو مقصود ہے کہ خالی چہرہ ہی دیکھنا ہے یا اس کا عمل بھی دیکھنا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھنا ہے اس کا کھانا پینا بھی دیکھنا ہے اس کا چلنا پھرنا بھی دیکھنا ہے یا صرف چہرہ ہی دیکھنا ہے آج کل تو چہرے بن بھی جاتے ہیں مسئلے کو ہی کوئی نہیں ایسی کون سی بات ہے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھا جائے اس پیغام کے مطابق خلوص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے اس یقین کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ کہ اگر ہم سے کوتا ہی ایک دفعہ چھوڑ ہزاروں دفعہ بھی ہو جائے تو جب ہم اپنے رب کے ہاں حاضر ہوں سجدہ ریز ہوں اور آنسو بہا دیں اور اللہ سے گڑ گڑائیں اور اللہ سے التجا کریں اللہ ہماری کوتایاں معاف فرما دے گا لیکن اگر ہم ضد پہ کھڑے ہو جائیں اور ہم دلیلیں دینے لگے غلط بات کی جسٹیفیکیشن ہونے لگ جائے گا نہیں جناب ایسے نہیں ایسے ہے تو پھر آپ انتظار کریں اس دنیا میں بھی آپ کا انجام بہت برا ہوگا اور آخرت میں تو پھر انجام ہے ہی برا اور اگر یہاں وقتی طور پہ کسی اچھے انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ نے تو خود کہا کہ میں آزماؤں گا کسی کو پیسہ دے کے آزماتا ہے کسی سے پیسہ لے کے آزماتا ہے کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہے کسی سے اولاد لے کے آزماتا ہے دیکھنا تو یہ کہ کون سرخرو رہا ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے ساتھ کچھ برا ہوا دین سے ہی ہٹ گئے دوسری طرف ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے ساتھ ویسا ہی برا ہوا وہ اللہ سے اور زیادہ جڑ گئے تو دیکھنا تو صرف یہ ہے کہ یہ امتحان ہمیں اللہ سے جوڑ رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے اگر یہ امتحان اللہ سے جوڑ رہا ہے الحمدللہ ہاں ہم دعویٰ کوئی نہیں کرتے ہم ہر دعا میں اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم خود کو کمزور پاتے ہیں ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں امتحان داد اور اگر امتحان دینا مقصود ہے تو تجھ سے ہی انتجا کرتے ہیں کہ اس امتحان کو برداشت کرنے کی قوت دے عزت دے توفیق دے ہمیں بچا لے تاہوتی قوتوں سے شیطانی قوتوں سے جن کی وجہ سے ان آزمائشوں سے آنے والی تکالیف میں ہم کہیں تجھ سے دور نہ ہو جائیں کیونکہ رب سے جڑنا دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے دنیا کی کامیابی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہو جائے اتنے بنگلے ہو جائیں اور اتنے اگر کسی کو پاس ہیں تو ٹھیک ہے الحمد اسی لیے کسی بزرگ نے آخر میں ایک بات عرض کریں بڑی اچھی بات کی کسی نے کہا کہ حسد کس کو کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی تھا اس نے کہا حسد اللہ کی تقسیم سے انکار کرنے کو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بڑے ہم نام نہیں لیں گے ایک نات خواہ آیا کرتے تھے ایک دن کہہ لیں فلاں دیکھیں جی ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہم یہ کماتے ہیں فلاں دیکھ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا وہ یہ کماتا ہے ہم نے ان کو سمجھایا بھائی آپ کا ایمان ہے آپ نات خاں ہے آپ کا ایمان ہے کہ رازک اللہ کی ذات ہے آپ کے منہ سے یہ بات نہیں اچھی لگتی آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کے منہ سے یہ بات نہیں اچھی لگتی کم از کم آپ تو یہ مان لیں کہ اللہ نے اس کو اگر دیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی جو آپ کے ہمارے علم میں نہیں ہے اور اگر آپ کو نہیں دیا تو کوئی وجہ ہوگی جو ہمارے آپ کے علم میں نہیں تو اگر آپ حسر کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی جو دین ہے اس کو اس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں اور اللہ کی جو دین ہے آپ کو اس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے اور اللہ سے تعلق کیسے جڑے گا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے کیونکہ آپ نے بتایا کیسے نماز پڑھنی ہے آپ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے آپ نے بتایا کہ یہ کرو آپ نے کہا ایسے اٹھو ایسے بیٹھو ایسے کھاؤ ایسے پیو نکاح ہوتا ہے ایسے نکاح کرو یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں آپ اللہ کا پیغام لے کے آئے آپ نے ایک پورا نظام ہم کو دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑیں گے رب کے ساتھ خود جڑ جائیں گے ان اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ازم توفیق بخشے وہ صلی اللہ علیہ خیر خل ہی سیدنا و مولانا محمد ہی اجمین برہمت